السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي إله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ونبعه فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور الشطر الإيمان والحمد لله تملع الميدان وتبحان الله والحمد لله تملعان ما بين السماء والأرض الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك رواه مسلم ابھی ابھی آپ کے ساتھ مسلم شریف کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بہت سارے ارکان کا بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے حدیث کے رابی ابو مالک ربی اللہ تعالیٰ حضرت ابو مالک ربی اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر صفائی آدھا ایمان پاکی صفائی جو ہے نس ایمان یا پھر ایمان کے معنی اس حدیث میں نماز کے کیے گئے جیسا کہ جمعہ میں آپ کو بتایا گیا ایمان کا ایک نام نماز کا ایک نام ایمان بھی ہے تو بادشاہین نے حدیث میں شکر المان کے مانے یہ پاکی صفائی آدھی نماز تو چونکہ باقی صفائی کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی اگر وہ انسان وضو کرے بغیر آمدن نماز پڑھتا ہے نماز نہیں ہوگی باقی صفائی پر نماز کے صحت موقوف ہے خود انسان کو پاک ہونا ہے اس کے بدن کو پاک رہنا ہے اس کے کپڑے کو پاک رہنا ہے جس جگہ وہ نماز پڑھا اس جگہ کو پاک رہنا ہے گندی جگہ نماز پڑھے نہ جائے انسان وضو کیا ہوا ہے لیکن اس کے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہو ناجائز ہے آپ نے حدیث سنی ہے جوتے میں آپ صلی اللہ وسلم کی گندگی لگی ہوئی تھی دوران نماز جبریل امین نے آ کر آپ کو خبر دی کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے دوران نماز آپ صلی اللہ علام نے اپنا جوتا نکالا تھا مشہور حدیث ہے تو اس طرح پاکی صفائی آدھی نماز ہے اس لیے کہ کے اور اگر آپ ایمان کے معنی ایمان کے بھی کرتے ہیں پاکی صفائی آدھا ایمان ہے تو تب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مذہب اسلام نے پاکی صفائی کی بڑی اہمیت ہے پاکی صفائی کا بڑا اہتمام ہے مذہب اسلام نے قدم قدم پہ پاکی صفائی کی تعلیم دی ہے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی آبادی جو ہوتی ہے گلیاں جو ہوتی سڑکیں جو ہوتی راستے جو ہوتے گھر کو تو باغ رکھنا ہی ہے ہمارے اپنے وزن کو کپڑوں کو تو باغ رکھنا ہی ہے گلیاں چوراہوں کی صفائی ابھی آپ نے بڑا اہتمام کیا تالاب ہے تالاب کا پانی ہے تالاب کے پانی کو پاک رکھو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے کیا کیا آپ ہاں نے کہا لہرول تم میں سے کوئی بھی ٹہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کریں تہرہ ہوا پانی چاہے وہ تہرہ ہوا پانی کھوئے کی شکل میں ہو چاہے وہ تہرہ ہوا پانی تالاب کی شکل میں ہو اتنا بڑا کوئی یہ نہ کہے کہ اتنا بڑا تالاب ہے میرے اکیلے کے پیشاب کرنے سے کیا ہوگا ہاں بھائی کچھ ہوگا تو نہیں لیکن اگر ایک شخص کو اجازت دی جائے پیشاب کرنے کی تو سلسلہ شروع ہو جائے گا لوگ معمول بنائیں گے ہاں جی اور پھر آپ انسان کو تو غور کرے کہ جس تالاب نے اگر سبھی اس نے پیشاب کر دیا ایک مہینہ بعد کے اگر اس کو نہانے کی نوبت وہاں پیش آئے اس کا من کرے گا کہ نہیں یہ پانی کو رکھنے کی تلقین ہے پانی کو صاف رکھو آج دیکھو اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ سمجھ رہے ہیں آب و ہوا مقدر ہے پانی جو ہے مقدر ہے سمندر کے پانی میں انسان جو تجربات کر رہا میں وغیرہ وغیرہ کے, اس کی وجہ سے سمندر کے پانی میں جو بہت بڑا خطرہ سی شریعتی میں شریعت پانی میں گندگی مت ڈالو لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے اور آپ نے فرمایا انسان سوگر اٹھتا ہے سوگر اٹھنے کے بعد کیا ڈائریکٹ پانی میں جو ہاتھ نہ ڈالے انسان سمجھ رہے ہیں so, کہ پہلے تین مسئلے ہاتھ دھو دو اور اس کے بعد تمہیں اس پر بھی ڈال سکتے ہیں. ہم بستر سے اٹھے وہ سویرے اور سیدھے آپ کے ہاؤس میں ہاتھ ڈال دیے بالکل غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کو اٹھنے کے بعد اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈھو نہ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ رات کے وقت میں اس کا ہاتھ بدن کے کن کن حصوں کو لگا ہوتا ہے گیا ہوتا ہے نہیں تو جب اٹھتے ہیں پہلے جو ہے لوٹے سے پانی ڈالے ہاتھ بھولے اور اس کے یہ صحیح ہے. یہ شریعت نے تعلیم لوگوں لالت کا سبب بننے والی دو جگہوں سے بچو لالت کا سبب بننے والی دو جگہوں سے بچو صحابہ نے پوچھا کہ ام اللہ لعنت کا سبب بننے والی یہ دو جگہ کیا ہے اللہ کے نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا راستہ ہے لوگ چلتے پھرتے ہیں اس راستے میں اگر کوئی شخص نجاست کرتا ہے گندگی کرتا ہے یا پھر لوگوں کا سایہ ہے لوگوں کے سایہ سے مراد کوئی درخت ہے جس کے سائے میں لوگ بیٹھا کرتے ہیں معمول معمول ہے لوگوں کا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کیا کوئی کبوترا ہے جس پر عموماً وہ بیٹھا کرتے ہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ عموماً اکٹھا ہوا کرتے ہیں جمع ہوا کرتے ہیں ایسے عادت کرنا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ لعنت کا سبب بن سکتا ہے لعنت کا سبب کیسے بنتا ہے یعنی اگر کسی نے لوگوں کے راستے میں گندگی کر دی اور راستے سے گزرتے لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو گئی گزرنے والے نے کہا جس نے بھی یہ گندگی کی اس اللہ کی لانت ہو ایک درخت ہے درخت کے لیے لوگ بیٹھا کرتے تھے کسی نے وہاں گندگی کرتے پیشاب کر دیا ہے لوگ آئے دیکھے اور اس سے اللہ کی لانت دو شکل جس نے اس طرح کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے لانت کی ہے آج کتنی لاپرواہی ہوتی ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان گلیوں کی پہچان ہے نہ جاتے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بچوں کو کزائے عادت کے لیے بچپن نے کہا نہ بڑھا دیں باہر گلیوں میں چوراہوں میں کے کے بٹھاتے یہ بہت ہی غیر اور طریقہ ہے خصوصاً وہ محلے جہاں غریب مسلمان آباد رہتے ہیں جائزہ لے کر دیکھو آپ یہ ہم بات ہے کہ پاکی جس کی شریعت نے کہا کہ ایمان آدھا ایمان ہے پاکی اور آج غیر مسلمین کی یہ جو محلے گلیاں ہوتی ہیں ان سے مسلمانوں کی گلیوں کا مقابلہ کر کے دیکھو ہم کتنے جو کمزور ہیں ایمان سے کتنے دور ہیں سمجھنا ہے کہ نہیں بولو جو کافر ہے مشرق ہے ہاں ان کی عورتوں کا معمول ہوتا ہے ہر صبح اٹھنا اپنے گھر کو اپنے آنگن کو نہ کو اپنے آنگن کو اپنی پوری گلی کو صاف کرنا رونا اس کا معمول ہوتا ہے جی ہاں یہ تعلیمات کو اسلام میں دی ہیں پاکست صفائی کی یہ تعلیمات اسلام میں دی ہیں مسلمان کو اور امتوں کے مقابلے میں زیادہ تاف رہنا ہے صاف رہنا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطورکر ایمان پاکی صفائی آدھا ایمان ہے پھر کہا الحمد للہ اسم نازاں کہ الحمد للہ سے نظام بھر جاتا ہے یعنی اگر بندہ مومن اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرے اور ذکر کرتے ہوئے یہ کہ الحمد للہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ہر قسم کی تعریف مستعد وہی ہے اس دنیا میں صحیح معاملے سچی تعریف اگر ہوتی ہے تو اللہ ہی کی کیوں اگر آپ آن کسی انسان کی کسی خوبی کی تعریف کرتے ہیں کسی انسان کے اندر کوئی کمال ہے اس کے کمال کی تعریف کرتے ہیں یہ کمال کس نے دیا ہے یہ خوبی کس نے دی اللہ نے دی ہے اسی لیے اس کمال کی بنیاد پر آپ تعریف کر رہے ہیں حقیقت اللہ کی تعریف اس خوبی کی بنیاد پہ تعریف کر رہے ہیں حقیقت میں اللہ کی تعریف کسی کا اپنا کوئی کمال ذاتی نہیں ہوتا ہے کسی کی خوبی اپنی کوئی ذاتی نہیں ہوتی یہ سب اللہ کا دین اللہ کی دین ہے اس لیے صحیح معنوں میں اس دنیا میں سچی سی سچی تعریف کی مستحق اگر کسی کی ذات ہے وہ صرف ہو, صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ کے اللہ علیہ وسلم کہ بندے بندہ مومن جو الحمدللہ کہتا ہے الحمد للہ کہتا ہے تو ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اتنا اضرو ثواب ملتا ہے کے میزان یعنی وہ ترازو جس میں کہ قیامت کے روز بندوں کے آمان کو جائیں گے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ کو یہ ذکر اتنا پسند ہے کہ وہ ترازو ادرو شواب سے بھر جائے گا پھر آپ نے کہا وہ سبحان اللہ اور اگر کوئی بندہ الحمد الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ بھی کہتا سبحان اللہ کے میں نے کیا اللہ باق ہے اللہ پاک ہے ہر ایش سے پاک ہے ہر شر سے پاک ہے ہر شریک سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے اور انسانوں نے نوز اللہ, اللہ کی جانب جو ایسی ویسی باتیں منسوخ کر رکھی ہیں تمام غلط کاموں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے سبحان اللہ کے اندر یہ مانے تو کہا سبحان اللہ تم اور اگر کوئی بندے مومن الحمدللہ للہ کے ساتھ سبحان اللہ ملا کے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اتنا اضر و سواب ملتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان کی جو مسافت ہے کتنی مسافت کہا زمین اور آسمان کے درمیان کی جو مسافت ہے اضر و ثواب سے یہ مسافت پائی جاتی ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ للہ کا سمجھ رہا لیکن یاد رکھنا کہ ہزر و سواب انسان کب کا گا زبان سے جو کریمات وہ کہہ رہا ہے اس کے دل میں بھی وہ بات ہو زبان سے جو کلمات وہ کہہ رہا ہے اس کے عمل میں بھی وہ بات ہو وہ کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے شرک سے شریفوں سے اور جادو مزاروں سے چھپ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ زبان سے تو کہہ رہا ہے اور لیکن کاغذ گنڈوں میں مفتل ہے ایسے لوگوں کو و دروست ملے گا نہیں کیونکہ جو ذکر ہے صرف زبان سے اس سے تعلق نہیں آپ سبحان اللہ اور الحمد کہہ رہے ہیں تو یہ ازکار بلنے چاہیے سے بولنے کا نام نہیں ورنہ تو منافقین بھی کہتے تھے منافقین بھی کہتے تھے رسول اللہ کی ملاقدین جب نبی صلی اللہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے کہتے ہم زبان اللہ کو خوب معلوم ہے پیلمبر کے آپ اللہ کے رسول ہے ان کے بولنے کی ضرورت نہیں اللہ منابسی وہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ مناف سب کے سب جھوٹے ہیں جھوٹے کہنے بھائی یعنی زبان سے جو کہہ رہے ہیں ان کا دل اس کو جھوٹ رہا ہے زبان سے وہ تو کہہ رہے اشر اللہ الہ اللہ اللہ کہہ رہے اور ان کا دل جھوٹ رہا ہے زبان سے وہ کہہ رہے ہیں اشر اللہ محمد رسول اللہ ان کا دل جھوٹ رہا ہے اعتبار سے ایسی صورت میں جو ہے انسان کو یقیناً ثواب ملے گا اور یہ ذکر جو تصویر اور ہم دے باری کا اور الحمدللہ کا جو ذکر ہے رب العالمین کو بے حد پسند ہے بے حد پسند ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے جو اخکار آتے ہیں ان میں سے خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر آتا ہے کہ سو سو مرتبہ آپ سبحان اللہ حمد ہی پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ جہند ہی سو سو سبحان اللہ حمد ہی پڑھتے تھے آپ اور شام کو سو مرتبہ سبحان اللہ یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں ایک مرتبہ ایک جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے تو جتنے مرتبے انسان سبحان اللہ یو بحمد ہی کہے درخت جنت میں اسی قدر درخت اس کے لیے لگیں کتنا افضل ذکر ہے اور تصویر و حمد باری تعالی جو ہے اسی کو قرآن مجید حادیث میں اس کے مختلف سیغے آئے ہیں مختلف الفاظ آئے ہیں مختلف کلمات آئے افضل ہوگا بہتر ہوگا کہ انسان ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی تصویر بیان ہے کیا کلمات ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ یہ بھی تصویر حمد اسی طرح سبحان اللہ یہ بھی بہت ہی فضیلت والا ذکر ہے اللہ تبار و تعالیٰ کی تصبی اور حمد بار تعالیٰ کا جامع کلمہ ہے سبحان اللہ سے ہی وہ دن اطارش کلیم آئی تو میرے حال اس کے بعد آپ نے حدیث, حدیث میں آگے فرمایا سونو اصطلاح سو نماز نماز روشنی ہے نماز روشنی ہے یعنی نماز پڑھنے سے انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی دور اندیشی پیدا ہوتی ہے ساری بلّا گہرا ہونے کی وجہ سے یہ نماز انسان کے لیے اس کے مستقبل کو اس کے فیوچر کو روشن کرتی ہے کون سا قدم اٹھانا چاہیے کون سا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کون سا کام کرنا چاہیے کون سا کام نہیں کرنا چاہیے شراست پیدا ہوتی ہے دور اندیشی پیدا ہوتی ہے نماز کے ذریعے سے آپ نے فرما وقت کا فرق برحان صدف جو ہے قرآن ہے حجت ہے کیا مطلب انسان صدفوں خیرات کرے غریبوں کو دے غریبوں کے ساتھ ہنگردی کرے یہ اس کے دل میں پائے جانے والے ایمان کی دلیل ہے اس کے دل میں پائے جانے والے جذبے ہنگردی کی دلیل ہے اس کے دل میں پائے جانے والے جذبہ حقوق کی دلیل ہے اور اس کے دل میں پائے جانے والے جذبہ اصاف رسول کی دلیل اس لیے کہ برحان نماز کو ملا کر ذکر کیا گیا اسی طرح لوگوں شبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو کیا مطلب جس کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہوں ایک تو نماز کی پابندی اور دوسرے صبر یہ شخص زندگی میں تمام چیلنجز کا ہمت سے مقابلہ کرے یہ دو چیزیں جس کے پاس ہو ایک نماز کی پابندی اور دوسرا صبر یہ شخص زندگی میں آنے والی تمام مشکلات تمام مسائل اور تمام چیلنجز کا ہمت سے جو مقابلہ کرے گا اس لیے قرآن کہتے لوگوں ذریعے ذریعے سے مدد حاصل حاصل زندگی کی مشکلات کو آسان اور جو قرآن, مزید ہے یہ قرآن کل قیامت کے روز تمہارے حق میں تمہارے حق میں دلیل بن کر آئے گا یا پھر تمہارے خلاف دلیل بن کر آئے گا جتنے امتی ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتیوں کے اپنے قرآن کے بعد سے دو موقف ہیں بعض امتی خوش نصیب ایسے ہیں قرآن ان کے حق میں دلیل بن کر آئے گا جو کماق ہو اس میں ایمان رکھتے رہے پڑھتے رہے تلاوت کرتے رہے سمجھتے رہے کل قیامت کے روز قیامت کے روز ہی نہیں مرنے کے ساتھ ہی سلسلہ شروع انسان قبر میں گیا قبر ہی سے قرآن جو ہے شفا کرنا شروع کر دیتا ہے مومن کی جائز سے یہ وہ بندہ ہے تو مجھے پڑا سر سر آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا سورہ کن کل قرآن آیا شفا جو میں نے قرآن مجید میں ایک سورت ہے تیس آیتیں ہیں اس سورت کے اندر اس سورت نے ایک شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی سفارش کو سن کر درج دیا اس انسان کو معاف کر دیا سورہ ملک اللہ الملک جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بڑا کرتے اسی لیے حدیثوں میں فرمایا گیا ہی یہ سورہ ملک حقاب قبر سے نجات دلانے والی تو کروڑ سے ہی قرآن مومن کی جانب سے دفاع کرنا شروع کرتا ہے اور کتنا خوش حصیب اور بندے مومن کے قرآن اس کے حق میں دفاع کرنے کے لیے آئے اور ابھی تمہارا حشر کے میدان میں حشر کے میدان میں بھی سمجھ رہے ہیں قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا اس کا جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اس کے بعد گناہوں پہ گرفت ہو رہی ہوگی قرآن آئے گا کہے گا پرور دگارا منا تو بلک آنی تھی اگارا نہیں یہ وہ بندہ ہے راتوں میں جاگ جاگ کے مجھے پڑا کرتا تھا راتوں میں وہ گھوس کر مجھے پڑا کرتا تھا آج پرور میری سفارش کو قبول فرما لے اس بندے کے حق میں میں سفارش کر رہا ہوں پرور میں تیرا کلام ہوں میری سفارش کو قبول فرما لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن کی سفارش درد نہیں ہوتی قرآن کی سفارش قبول کر لی جائے گی اللہ ہو کتنا بڑا احساس ہے کتنا بڑا احساس تو قرآن بندے اور کے حق میں دلیل بن کر آئے گا حسین بن کر آئے گا سفارشی بن کر آئے گا آپ نے فرما، علیک یا فر تمہارے خلاف دلیل بن کر آئے کم ایمان نہ لایا ہو کم آپ کو تلاوت نہ کی ہو قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو قرآن تعلیمات سے عمل نہ کیا ہو تو ایسے شخص کے خلاف اور تو اور خود اللہ کا کرائے گا وہ کہے گا یہ وہ شخص ہے مجھے پڑا نہیں کرتا تھا میرا حق نہیں ادا کیا قرآن اپنا حق مانگے گا ہم سے کے روز اور پیغمبر کہیں گے کل کی درازی میں آپ نے آیا قرآن محجورا. رسول کہیں گے حشر کے میدان میں جو نا پرمان ہے ان کے حق میں میری قوم نے پرانی مجید کو چھوڑ رکھا قرآن مجید کو جھٹا مزاق بنا لیا تھا ظاہر بار نے قرآن دلیل بن کر حجت بن کرائے کسی کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدئی بن جائے کسی کے خلاف سوچو کہ وہ کہاں سے بچ پائے گا اور کہاں سے نجات پائے گا اسی لیے آپ نے بننا القرآن حجت اللہ کا قرآن مجید یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تو تمہارے خلاف دلیل بنے گا انسان کو جب تک زندگی باقی ہے یہ طے کرنا ہے کہ قرآن کو اپنے حق میں دلیل بنانا ہے یا اپنے خلاف اپنے حق میں اگر دلیل بنانا قرآن کرو اور کا کا مطلب یہ نہیں اس کی تلاوت بھی یقیناً عبادت ہے تلاوت بھی کرو اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کے کچھ حصے کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو سے قرآن میں بیٹھا کرو اور پھر قرآن مجید کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ سے دلچسپی لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان کی بہت سارے اوقات اور مومن کی بہت ساری استفاد کا ہے جس شخص کی عملی زندگی میں صفات آ جائے کامیاب ہے وہ شخص رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کما عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امین